باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ ہمارا آج کا لیکچر بھی پروٹیکٹڈ موڈ انوائرمنٹ کے ساتھ ہی ہے بہت ساری چیزیں جو بنیادی ہیں پروٹیکٹڈ موڈ کی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آج تقریباً یوں سمجھیے کہ اس کا ایک آخری جو کانسیپٹ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے مطلب میں سمجھتا ہوں وہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں آ, یہ جو چیز ہے یہ ہے ہمارے انٹرپٹس ریل موڈ کے اندر آپ نے آ, کافی تفصیل کے ساتھ اس کانسیپٹ کو دیکھ لیا ہے انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے ایکسس کیے جاتے ہیں آ, لیکن ابھی تک ہم نے پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر انٹرپٹس کو آ, اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جس طریقے سے کہ ہم نے ریئل موڈ میں ڈیل کیا ویسے تو یہاں پر شاید ہم اس تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے جس تفصیل کے ساتھ کہ ہم نے اس کو ریل موڈ کے اندر ڈسکس کیا تھا کیونکہ یہاں پہ ذرا کانسیپٹ تھوڑا خاصا پھیل جاتا ہے اور چونکہ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر اس طرح سے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کی سروسز اویلیبل نہیں ہیں اس وقت ٹھیک ہے جس طریقے سے کہ ہمیں ریئل موڈ میں اویلیبل تھیں تو شاید اتنا آسان بھی نہ ہو ان کو ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کرنا جتنا آسان کہ وہ ریل موڈ میں تھا کیونکہ ریئل موڈ میں بہت سارا کام ہم آپریٹنگ سسٹم کی مدد سے کر رہے تھے ٹھیک ہے جو کہ اس وقت چونکہ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر ہمیں وہ سروسز اویلیبل نہیں ہیں اس لیے وہ ہم نہیں کر سکتے اس لیے شاید اس تفصیل سے ہم اس موضوع کو ڈسکس نہیں کریں گے لیکن بہرحال اتنی تفصیل سے ہم اسے ضرور ڈسکس کر لیں گے کہ آپ اسے پریکٹیکلی استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں اگر آپ کو ضرورت پڑے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ, وہ ہے یعنی انٹرپٹس کی جو کچھ قسمیں ہیں ٹھیک ہے نا ان کو سمجھنا یہ ڈسکشن جو ہے یہ میں ریل موڈ کے یعنی ایک جگہ پر جہاں کہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ بائی زیرو انٹرپٹ کے بارے میں کچھ بتایا تھا وہاں پہ تھوڑی سی ڈسکشن میں کر چکا ہوں لیکن یہاں پہ زیادہ ریلیونٹ معلوم ہوتی ہے اس ڈسکشن کو ذرا دوبارہ سے مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے دیکھ لیں اس چیز کو میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ ایکسیپشن اور انٹرپٹ کیا چیز ہوتی ہے ان کا فرق کیا ہوتا ہے وہاں پر چونکہ کانسیپٹ ذرا مختلف تھا اور چونکہ ہم اس جگہ پر نہیں پہنچے تھے اس لیے وہاں میں نے آپ کو ایک تعریف بتائی تھی کہ انٹرپٹ جو ہے وہ ایک ایسی ایسا عمل ہوتا ہے ایک ایسا, ایسا ایکشن ہوتا ہے جس کے بعد یعنی جب ہم اس کے اوپر ایکشن لے کے ریٹرن کرتے ہیں تو ہم ریٹرن کرتے ہیں اس سے اگلی انسٹرکشن پر جس انسٹرکشن پر کے انٹرپٹ آئی ہو اس سے اگلی انسٹرکشن دی نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکٹڈ ٹھیک ہے نا اس پہ ہم واپس آتے ہیں یہ میرا خیال ہے آپ سب لوگ اچھی طرح سے پریکٹس بھی کر چکے ہیں دیکھ بھی چکے ہیں ہر چیز آپ کے سامنے اچھی طرح واضح ہے اس بارے میں اور ایکسیپشنس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ایکسیپشن ہے ڈیوائیڈ بائی زیرو ایکسیپشن جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اس سے اگلی انسٹرکشن پر واپس نہیں جائے گی بلکہ اسی انسٹرکشن پر واپس جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس وقت ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا اصل میں جب ہم پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر آتے ہیں تو اگر ہم انٹل کی ڈیفینیشن کے ساتھ اسٹک کریں تھوڑا سا تو انٹل جو ہے وہ ان تمام ایونٹس کو ان تمام چیزوں کو ایک ہی نام دیتا ہے اور وہ نام دیتا ہے کہ یہ ایکسیپشنس ہیں ٹھیک ہے نا یعنی انٹرپٹ ہو گئے یہ تمام چیزیں یہ سب کے سب جو ہیں وہ ایکسیپشن کی زیل میں آ جاتی ہیں اور یہاں پر ہم انٹرپٹ جو کہتے ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے یا اس طریقے سے آپ اس کو وہ کر لیجئے کہ اب جو ایکسٹرنل ایونٹس جو اکر کر رہے ہیں جو جو ہم نے پہلے دیکھے تھے انٹ زیرو ایٹ وغیرہ ان کو تو ہم اب انٹرپٹ کہیں گے اور اندر جو سسٹم کے جو کچھ بھی جنریٹ ہو رہا ہے چاہے وہ سافٹ ویئر انٹرپٹ ہے چاہے وہ جو ہے وہ ڈیوائڈ بائی زیرو سے ہو رہی ہے چاہے وہ کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا ان سب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسپشنس اور ان ایکسپشنس کی بنیادی طور پر ہم تین کیٹیگریز جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں یعنی آ, یہ, یہ جو ڈیفینیشن جو, جو کے مطابق میں بات کر رہا ہوں یہ اس کے لحاظ سے سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں فالٹ فالٹ اکر ہوا ٹھیک ہے نا دوسری کیٹیگری جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹریپ اور تیسری کیٹیگری جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ابورٹ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ون وے اور دی ادر یہ اس کے جو ریٹرن ایڈریس ہے یعنی کہ واپس کہاں جانا ہے ہمیں ٹھیک اس سے ریلیٹڈ ہے یہ جیسے اگر میں مطلب یہ اگر میں اپنی بات کو پوری طرح واضح کرنے میں کامیاب ہو سکا ہوں تو اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ جیسے فرق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نارمل انٹرپٹ آئے گی تو جو جس انسٹرکشن پر کے انٹرپٹ آئی ہے جب ہم انٹرپٹ سروس روٹین میں جائیں گے اور جانے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے یعنی اس کیس میں جو ریٹرن ایڈریس پش ہوگا سٹیک کے اوپر ٹھیک ہے نارمل انٹرپٹ کے کیس میں وہ اس انسٹرکشن کے بعد والی انسٹرکشن کا ہوگا جس پر کے انٹرپٹ آئی ہے اس سے اگلی انسٹرکشن جو انسٹرکشن کے ابھی ایگزیکیوٹ ہونی تھی اس انسٹرکشن کا ایڈریس جو ہے وہ اسٹیک پر پش ہوگا ٹھیک ہے یہ نارمل جو ہمارا آ, یہ انٹرپٹ کا کیس آپ نے دیکھا اور اس وقت جو ڈیوائڈ بائی زیرو ایکسیپشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس صورت میں اگر وہ ڈیوائڈ بائی زیرو کرے گا تو اس صورت میں اسی انسٹرکشن کا یعنی جو جس کی جس کے اندر ڈیوائڈ بائی زیرو کی ایکسیپشن اگر ہوئی ہے اسی انسٹرکشن کا ایڈریس جو ہے وہ اس پر پش ہوگا ٹھیک ہے نا تو ایک کیس کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ نارمل انٹرپٹ جو ہے آ, یعنی نارمل انٹرپٹ جو ہے وہ ہے آپ کا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ٹریپ ابھی جو میں نے آپ کو تین چیزیں بتائی جو نارمل انٹرپٹ ہے ٹریپ میں یعنی اس جگہ پہ جب ہم ڈیفینیشن میں بات کر رہے ہیں جو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ فالٹ ہے ٹریپ ہے اور اس کے بعد ابارٹ ہے تو فالٹ کا کیس اگزیکٹلی وہی ہے جو کیس کے میں نے آپ کو ڈیوائڈ بائی زیرو ایکسیپشن کا بتایا تھا یعنی اس کیس کے اندر جو ٹیگ پر ایڈریس پوش ہوگا وہ ایڈریس بنیادی طور پر اسی انسٹرکشن کا ہوگا جس پر کے فالٹ ہوا ہے یعنی فالٹنگ ہم اسے کہتے ہیں فالٹنگ انسٹرکشن وہ انسٹرکشن کے جس نے فالٹ جنریٹ کیا تو جب ہم اس کے انٹرپٹ سروس روٹین کو ایگزیکٹ کرنے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم وہی فالٹنگ انسٹرکشن دوبارہ ایگزیکیوٹ کریں گے یہی لاجیکل بنتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ آگے جو فالٹس وغیرہ کی قسمیں ہیں ان کو میں شاید اس طریقے سے ڈسکرائب نہیں کروں گا اگر آپ انہیں خود ذرا دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی وہی انسٹرکشن دوبارہ چلنی چاہیے کیونکہ اگر اسے انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے ہوئی کوئی ایرر آئی ہے ایسی کہ جو فیٹل ایرر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا اس میں کئی ایررز ایسی ہوتی ہیں کہ جو فیٹل نہیں ہوتی فیٹل سے مراد یہ کہ جس کے اوپر آگے پروسیڈ کرنا ممکن نہ رہے وہ نہیں ہوتی ایسی ایررز ہوتی ہیں کہ جن کو ٹھیک کر کے انسٹرکشن کو ہم دوبارہ چلا دیتے تو ان کو ہم کہتے ہیں فالٹنگ انسٹرکشن وہ انسٹرکشن پریکٹیکلی ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اس کے ایگزیکٹ ہونے سے پہلے وہ ایرر اکر ہوئی ہے اور اس کی جو ایرر اکر ہونے کی وجہ ہے اسے دور کر کے یہ جو یہ جو ہماری سروس روٹین ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کی وہ جو ایرر ہے اس کو دور کر دیا جائے اور اس کے بعد اسے دوبارہ ایگزیکیوٹ کر دیا جائے یہ کیس ہے فالٹ کا ٹریک جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ہماری جنرل انٹرپٹ جو ہے وہ چلتی ہے یعنی اس صورت میں جو ریٹرن ایڈریس پوش ہوتا ہے وہ جو اگلی انسٹرکشن ہے اس کا ایڈریس پوش ہوتا ہے یہ تو ہیں دو میجر چیزیں اس کے بعد ہے ابورٹ ایب ایک ایسا ٹائپ ہے جس ٹائپ کے اندر کہ آپ کا واپس جانا ممکن نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یعنی کوئی ایک ایسی وائٹل قسم کی ایرر آئی ہے جس ایرر کے اندر آپ واپس جا نہیں سکتے ٹھیک ہے نا بیسیکلی ایک ہی ایبورٹ ہوتی ہے اس کے اندر جس کو ہم ڈبل فالٹ کہتے ہیں ڈبل فالٹ اگر ہو تو ڈبل فالٹ کا میکینزم اس طرح کا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے واپس کہاں جانا ہے یعنی اب تین چیزیں جو ہیں وہ اس کیٹیگری کے اندر آ گئیں ایک ہمارے اے یعنی اے فالٹس ہیں دوسرے ہمارے ٹریپس اور تیسرے ہمارے ایبارڈس ٹھیک ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا اس میکینزم کو جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس میکینزم کو ذرا ایک اینیمیشن کے ذریعے بھی آپ کو دکھا دیں ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کے پروسیس کو پوری طریقے سے سمجھ جائیں یہ کیس ہے جو ٹریپ کا ہے ٹھیک ہے اس میں نارملی بالکل اسی طریقے سے ایگزیکشن ہوگی جس طریقے سے انٹرپ پر ہوتی ہے تو اگر پوائنٹر ہمارا جو ہے وہ اس انسٹرکشن پر ہو ٹھیک ہے اور اس جگہ پر کے ٹریپ اکر کرے تو جو اسٹیک پر ایڈریس پوچھو ہوگا یہ اس سے اگلی انسٹرکشن کا ایڈریس پوچھو ہوگا اور جب ہم انٹرپ سروس روٹین یا ٹریپ سروس روٹین کو کمپلیٹ کر کے واپس آئیں گے تو ہم اس انسٹرکشن سے اگلی انسٹرکشن ایگزیکوٹ کریں گے جس انسٹرکشن پر کے ٹریپ اکر کی تھی یہ دوسرا کیس جو ہے یہ فالٹ کی صورت میں ہے اگر انسٹرکشن فالٹ کرتی ہے کوئی بھی انسٹرکشن فالٹ کرتی ہے تو اس صورت میں جو ایڈریس پش ہوگا اس ٹیک کے اوپر وہ اسی انسٹرکشن کا ہوگا جس انسٹرکشن پر کے فالٹ کر ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ فالٹنگ انسٹرکشن کا ایڈریس جو ہے وہ اس ٹیک پر پوچھو گا اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی سروس روٹین ہے اس سروس روٹین کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اسی فالٹنگ انسٹرکشن کو ریسٹارٹ کریں گے ہے یہی فالٹنگ انسٹرکشن جو ہے وہ دوبارہ ایگزیکٹ ہوگی آ, تیسرا یہ کیس ابارڈ کے اس میں ہے جس میں کہ اصل میں آگے جاتے ہوئے چونکہ ڈبل فالٹ آتا ہے دو فالٹ آتے ہیں اور جس جگہ پر فالٹ یعنی اس فالٹ کو سروس کرتے ہوئے چونکہ فالٹ آتا ہے اس لیے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا یہ درمیان میں جو ایک جگہ بن جاتی ہے اس جگہ کے بارے میں چونکہ ہمارے پاس انفارمیشن پوری نہیں ہوتی اس لیے ہم واپس اس طریقے سے نہیں آ سکتے جس طریقے سے کہ نارمل کیسز میں ہم آ سکتے ہیں لہٰذا یہ اس کو کہتے امپرسائز ہو گیا ہے کام اس پہ ابارٹ کیا جاتا ہے اس پہ کام کو یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایگزیکشن کو ختم کر دیتے جس طریقے سے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انٹل نے کچھ انٹرپٹس جو ہیں وہ اپنے لیے ریزرو کیے ہوئے ہیں اپنے کام کے لیے ریزرو کیے ہوئے ہیں جیسے ڈیوائڈ بائی زیرو کی انٹرپٹ ہے جیسے ڈیبگ ایکسیپشن ہے جیسے اور اس طرح کی کچھ ایک دو چیزیں جس طرح کے ایٹی ایٹی ایٹ میں انٹرل نے کچھ انٹرپٹس جو ہیں وہ اپنے لیے ریزرو کی ہیں اسی طریقے سے انٹرل نے تھری ایٹی سکس کے اندر بھی کافی سارے انٹرپٹس جو ہیں وہ اپنے لیے ریزرو کی ہیں اس کی وجہ کچھ یہ ہے کہ چونکہ تھری ایٹی سکس کا میکینزم جیسے کہ آپ نے جو ابھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپوجر اس کا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاصا کمپلیکس میکینزم اس کا ہے پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجیے میموری مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیجیے اور ان تمام چیزوں کے کس طریقے سے سلیکٹرز اور اریز اور لمٹس اور یہ وہ تمام چیزیں آگئی ہیں تو آبویسلی اس میں ان کو کچھ زیادہ انٹرپٹس کی ضرورت تھی تو ایک لسٹ ہے چھوٹی سی جو کہ ہم آپ کو ذرا کوئی کوئکلی دکھا دیتے ہیں جو کہ انٹرپٹس کی اور ایکسپشنس کی لسٹ ہے کہ جو انٹل نے اپنے لیے ریزرو کی ہیں جو کہ مخصوص ہے کچھ خاص یعنی جو کہ کچھ خاص حالات کے ساتھ خود بخود پیدا ہوتی ہیں خود بخود جنریٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر میں جو ریزروڈ انٹرپٹس ہیں ان میں سے کسی کو استعمال کر لوں تو مجھے روکا نہیں جائے گا ٹھیک ہے مجھے مطلب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے لیکن پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی سروس کو کس طریقے سے کنٹرول کرتا ہوں اگر وہ فرض کیجیے کہ ڈیوائیڈ بائی زیرو کی انٹرپٹ ہے اس کو میں خود اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کر لوں تو اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ ڈیوائیڈ بائی زیرو کی صورت میں جو آٹومیٹکلی انٹرپٹ اکر ہوگی ٹھیک ہے اس کو سروس کرنے کا بھی کوئی طریقہ میں خود اپنے پروگرام میں نکالوں ٹھیک ہے نا تو یہی بنیادی اصول جو ہے وہ ان ریزروڈ انٹرپٹس کے ساتھ بھی ہے جو کہ انٹل نے اپنے مطلب اپنے استعمال کے لیے جو ہے وہ جنریٹ کیے ہیں جو اپنے استعمال کے لیے ریزرو کر لیے ہیں جو پروسیسر کے اندر مختلف جو صورت حال چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو آٹومیٹکلی سافٹ ویئر کو انفارم کرنے کے لیے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ ایک لسٹ ہے جو کہ انٹر نے ریزرو کیے ہیں انٹرپس ان کے ہر ایک کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور ان کے ٹائپس بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں آبویسلی کچھ چیزیں جو آپ ذہن میں رکھیے گا دو ٹائپس تو بہت ریڈیلی بہت اکیوریٹلی آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے ٹریپس اور فالٹس اور ان کا کس طریقے سے ان کی ایگزیکشن میں فرق ہے یہ اہم ترین چیز ہے ہے جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک ہی ہے ڈبل فالٹ ڈبل فالٹ کیا ہوتا ہے پہلے میں ذرا آپ کو یہ لسٹ دکھا دوں اس کے بعد جب میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے جو ان ریزروڈ انٹرپٹس کی جو کہ انٹل نے اپنے آپریشن کے لیے ریزرو uh, کیے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے جو پہلی پانچ انٹرپٹ ہیں زیرو ون ٹو تھری اور فور ٹھیک ہے یہ وہی ہیں جو کہ ایٹی ایٹی ایٹ کے اندر ریزرو کی گئی تھی انٹل نے یہی انٹرپٹ جو ہیں یہ اس وقت بھی ریزرو کی تھی زیرو جو ہے وہ ڈیوائڈ ایرر کے لیے ہے ڈیوائڈ اوور فلو اگر ہو ڈبگ uh, ایکسیپشن اب یہاں پہ ہم نے اس کو سنگل اسٹیپ کے بجائے نام دے دیا ہے ڈبگ ایکسیپشن کا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر uh, جو سنگل اسٹیپنگ اور ڈبگنگ جو ہے وہ خاصا uh, ایک جس کو کہتے ہیں کہ الیبوریٹ اور کمپلیکس پروسس ہو جاتا ہے ایٹی تھری ایٹی سکس کے اندر uh, اور پاورفل بھی تو بس ذرا یہ نام تبدیل کیا ہے اس کی ڈیٹیلس ہم شاید نہ ڈسکس کریں آ, اس کے بعد نمبر ٹو این ایم آئی انٹرپٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے آ, اس کے بعد نمبر تھری جس کو ہم نے بریک پوائنٹ انٹرپٹ آپ کو کہا تھا زیرو تھری کی جو جو پرٹیکولر باؤنڈڈ انٹرپٹ ہے یہ وہ ہے اور انٹرپٹ آن اور فلو نمبر فور یہ بھی اپنی جگہ پر ہے اس کے بعد انٹرپٹ نمبر فائیو یہ ایرے باؤنڈز چیک کی یہ انسٹرکشن ہے آ, یعنی اگر ایرے باؤنڈز جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوں گے جب ہم کسی کوئی ایرے ہم ڈیفائن کریں اور باؤنڈ چیک کے دوران جو ہے وہ ایرر آئے تو پھر یہ انٹرو جو ہے وہ ایگزیکٹ ہوتی ہے ای اوپر ٹائپس میں اگر ہم دیکھیں تو جو زیرو جو ہے وہ فالٹ کی ٹائپ ہے بگ ایکسپشن جو ہے وہ ٹریپ کی ٹائپ ہے لیکن بگ ایکسپشن سورتوں میں فالٹ کا کام بھی دیتی ہے ٹھیک لیکن اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا رہا آ, جو کی ہے, وہ بھی ٹریپ کی اور بھی ٹریپ ہے ارے باؤنڈ چیک جو ہے وہ, وہ فالٹ ہے کیونکہ اگر ایرے میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہو اس گڑبڑ کو ٹھیک کر کے اس انسٹرکشن کو دوبارہ سے چلایا جا سکتا ہے ان ویلڈ آپ کوڈ ایکسیپشن جو ہے وہ فالٹ کی ٹائپ ہے یعنی کوئی بھی ان لیگل انسٹرکشن کوئی بھی ایسا آپ کوڈ کے جس کو پروسیسر سمجھنے میں کامیاب نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو وہ ان آپ کوڈ کے زمرے میں آتی ہے اور یہ بھی فالٹ کی ٹائپ ہے ڈیوائس ناٹ اویلیبل کی انٹرپٹ نمبر سیون جو ہے یہ بنیادی طور پہ کو پروسیسرز کی انٹرپٹ ہے ٹھیک ہے اگر فرض کیجئے کہ میتھ کو پروسیسر اپنے ساتھ نہیں لگایا اور اس کی انسٹرکشن دے دی تو ڈیوائس ناٹ اویلیبل کی ایرر آئے گی uh, یہ جو آپ کی ایکسیپشن uh, یعنی یہ فالٹ ٹائپ ہے بیسیکلی اسی انسٹرکشن پر دوبارہ uh, واپس جائے گی یہ uh, استعمال ہوتی رہی ہے کافی عرصے سے میتھ uh, کو پروسیسر کے فنکشنز کو سافٹ ویئر میں ایمولیٹ کرنے کے لیے یہ یہ انٹرپٹ جو یہ انٹرپٹ جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ایٹ جو ہے وہ ڈبل فالٹ ہے ڈبل فالٹ کی پٹیکلر ڈیفینیشن میں آپ کو اس کے فورن بعد بتاتا ہوں اس کی ٹائپ ایبارٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد نائن نمبر جو ہے وہ انٹل نے ریزرو کی ہوئی ہے دس نمبر جو ہے انویلڈ ٹاسک اسٹیٹ سیگمنٹ چونکہ یہ پٹیکلر سیکشن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا وہ ذرا اس کورس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا یہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے 386 ایٹی سکس کے اندر آٹومیٹک ملٹی ٹاسکنگ سمجھ لیجئے ٹھیک ہے وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے بعد سیگمنٹ ناٹ پریزنٹ کی یہ فالٹ ٹائپ کی ایکسیپشن ہے نمبر گیارہ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو ڈسکرپٹر ہم نے بنائے تھے ڈسکرپٹرس کے اندر ایک پی بٹ تھی اگر پی بٹ ڈسکرپٹر کی زیرو ہو اور اس ڈسکرپٹر سے ہم کسی سیگمنٹ رجسٹر کو لوڈ کرنے کریں تو اس صورت میں یہ پٹیکلر ایکسیپشن جو ہے وہ ریز ہوتی ہے آ, اس کے بعد بارہ نمبر سٹیک فولٹ, اسٹیک فالٹ اگر سٹیک اوور فلو ہو جائے انڈر فلو اوور رن ہو جائے ٹھیک ہے تو اس صورت میں سٹیک ریفرنسز کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ بھی فالٹ ٹائپ کی انٹرپٹ ہے اس کے بعد یہ جو بڑی مشہور ہمارے ایکسیپشن ہے جنرل پروٹیکشن فالٹ اسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر میموری ریفرنس سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ایررز جو ہیں وہ اکٹھا ہیں چونکہ وہ بہت زیادہ ہیں اس لیے انڈیویجلی ان کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کرنا ممکن نہیں تھا ایک ہی کے اندر اسے جمع کر دیا گیا اور اسے ہم جی پی فالٹ کہتے ہیں تیرہ نمبر اس کے لیے ریزرو ہے اس کے بعد پیج فالٹ آپ کو میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ پیجنگ میکینزم بھی اس کے اندر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فی الحال اس ذرا گفتگو کے دائرے سے خارج ہے چودہ نمبر جو ہے انٹرپٹ وہ پیج فالٹ کے لیے مخصوص ہے اور میموری ایکسس یا کوڈ فچ کے اوپر یہ جنریٹ ہوتی ہے کو پروسیسر انٹرپٹ کو پروسیسر ایرر اگر یہی سولہ نمبر ہے کو پروسیسر کے اندر اگر کسی قسم کی ایرر ہو کو پروسیسر کے آپریشن میں ایرر ہو تو اس صورت میں یہ سولہ نمبر کی جو ایکسیپشن ہے وہ ریز ہوتی ہے اس کا بھی ٹائپ فالٹ ہے اور اس کے بعد سترہ سے لے کے بتیس تک ویسے ہی انٹل نے ریزرو کی تھیں تھری ایٹی سکس کے وقت اس میں سے کچھ استعمال ہوئی فور ایٹی سکس میں کچھ پینٹی ایم میں بھی استعمال ہوئی لیکن اس کی ڈیٹیل ہمارے لیے فی الحال ریلیونٹ نہیں ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تینتیس سے لے کے دو سو پچپن تک یہ فری ہیں بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے کہ مختلف انٹ انسٹرکشنز کے لیے ہمارے پاس مختلف جو نمبرز وہ فری تھے تو یہ سافٹ ویئر انٹرپس کے اندر ہم ان نمبرز کو استعمال کرنے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہے اور یہ تمام کی تمام جو تینتیس سے لے کے دو سو پچپن تک ہوں گی یہ آٹومیٹکلی ٹریپ ٹائپ کی جو ایکسیپشنز ہوں گی تو یہ ایک چھوٹی سی لسٹ تھی جو آپ لوگوں کے ریفرنس کے لیے اب جو وہاں پہ ہم بار بار دیکھ رہے تھے ڈبل فالٹ کو ٹھیک ہے ڈبل فالٹ کیا چیز ہوتی ہے یہ سمپل ہے مطلب ابھی تک نام سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر پروسیسر کوئی فالٹ ڈٹیکٹ کرے ٹھیک ہے اور وہ اس فالٹ کو سروس کرنے کے لیے جائے یعنی اس کی آئی ایس آر کی طرف وہ روٹ ہو اور اس روٹ ہونے کے پروسیس میں یعنی یہ جانے کے پروسیس میں کوئی اور فالٹ جو ہے وہ اکر کر جائے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈبل فالٹ ہو گیا فرض کرو کہ اگر اس طریقے سے میں کہوں مثال اس کی دوں کہ جی اس کی جو فالٹ کی سروس روٹین تھی اس سروس روٹین میں جو سی ایس رجسٹر میں نے لوڈ کرنا تھا وہ میں نے ایسا لوڈ کر لیا جس کا سیگمنٹ ناٹ پریزنٹ تھا ٹھیک ہے نا اگر اس پروسیس میں یہ سیگمنٹ ناٹ پریزنٹ ہو اور میں جناب اس کو لوڈ کر لوں تو ظاہر ہے یہ کوئی کسی بھی فالٹ کے نتیجے میں یہ جو ہوا تو ایک فالٹ کے اوپر یہ دوسرا فالٹ اکر کر گیا کہ وہ جو سیگمنٹ رجسٹر لوڈ ہوا ہے وہ سیگمنٹ رجسٹر جو ہے اس کا سیگمنٹ ہی پریزنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کے جو ڈبل کنٹریبیوٹری فالٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ڈبل فالٹ کہتے ہیں اب جیسے اس میں آپ بات کو سمجھ گئے ہو گے کہ یہ جو دوسرا فالٹ اکر ہوا ہے ٹھیک یہ دوسرا فالٹ سیگمنٹ لوڈ ہونے کی وجہ سے سیگمنٹ غلط سیگمنٹ لوڈ ہونے کی وجہ سے اگر کر گیا ہے تو اب یہ جو دوسرا فالٹ ہے اس فالٹ سے ریٹرن کوئی لیگل جگہ پہ میں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یعنی جہاں مجھے جہاں ریٹرن مجھے کرنا تھا وہاں تو وہ تو سیگمنٹ ہی انویلڈ ہے ٹھیک تو اس لیے یہ ٹائپ جو ہے یہ ابارٹ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر پیسائز ریٹرن لوکیشن کو ڈیٹرمن کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا نا تو اس وجہ سے یہ چیز ڈبل فالٹ کہ یعنی یہ ٹائپ ابوٹ میں سے ہے اس کے بعد ایک اور ٹائپ بھی ہے اسے ہم ٹریپل فالٹ کہتے ہیں ٹریپل فالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈبل فالٹ ہو گیا اب ڈبل فالٹ کی سرویس روٹین پہ میں جمپ کر رہا تھا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈبل فالٹ کی ایک سرویس روٹین ابوٹ کی ٹائپ کی ہے اور اگر ڈبل فالٹ کی سرویس روٹین پر جمپ کرتے ہوئے کوئی فالٹ آ گیا تو یہ ٹریپل فالٹ کہلاتا ہے اور ٹریپل فالٹ میں آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے آٹومیٹکلی سمجھو کہ پروسیسر جو ہے وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے خود بخود ریسٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم ٹریپل فالٹ کہتے ہیں تو اگر کبھی آپ یہ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر جائیں اور خود بخود آپ کی جو ہے وہ آ, روٹین آپ کی جو آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ بوٹ ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں ٹریپل فالٹ آ رہا ہے جس کی وجہ سے کہ یہ چیز ہوتی ہے آٹومیٹیکلی ٹرپل فالٹ کے اوپر جو ہے وہ سسٹم خود بخود اپنے آپ کو ریسٹ کر لیتا ہے اب یہاں تک بات آ گئی اب اس کو پریکٹیکلی ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے آبویسلی تھوڑا سا ہمیں دوبارہ ہم نے اس کو بار بار بار بار آپ کو سمجھایا ہے بلکہ اتنا سمجھایا کہ میرا خیال ہے اکثر کو ہم نے بور کر دیا ہوگا لیکن اس کے پریکٹیکل پروگرام تک جانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر ہم دیکھیں کہ انٹرپٹ گیٹ ڈسکرپٹر جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہمارا انٹرپٹ گیٹ ڈسکرپٹر ہے ٹھیک ہے اس کو تو ہم کئی دفعہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں ایک دفعہ پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے اس میں دو چیزیں تو بڑی واضح سامنے ہیں ایک تو ہمیں چاہیے آف سیٹ بٹ کا آف سیٹ سرویس سروس روٹین کا اور 16 بٹ کا سلیکٹر انٹرپٹ سرویس سروس روٹین کا یعنی ایک سلیکٹر آف سیٹ پیئر یا سیگمنٹ آف سیٹ پیئر جیسے کہ ہم پہلے دیکھتے آ رہے ہیں یہاں پہ صرف نام ہی تبدیل ہوگا سلیکٹر اور آف سیٹ کا ایک پیر ہمیں چاہیے تو وہ تو یہ دو پورشنز جو ہیں اس کے وہ تو یہ فنکشنز کر رہے ہیں اس کے بعد باقی چیزیں کافی ساری چیزیں جو ہیں کافی ساری آٹھ بٹس جو ہیں ادھر وہ ریزرو ہیں یہ زیرو ہم سیٹ کر دیتے ہیں انٹر گیٹ ڈسکرپٹر کے اندر اس کے بعد چار بٹ کی فیلڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے یہ جو ہماری بیسیکلی گیٹ کی ٹائپ کی فیلڈ ہے اس میں ٹائپس تو کافی ساری ہیں لیکن ہم ان ٹائپس کو ون بائی ون ڈسکس نہیں کریں گے وہ ریفرنس میں موجود ہوں گی آپ ان کو دیکھ لیجئے فی الحال جو ہمارے سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ٹائپ ای e ہمارے سے ریلیٹڈ ہے یہ ایٹ زیرو تھری ایٹ سکس کا انٹرپٹ گیٹ ڈسکرپٹر کہلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی سمپل جو جو ہم نارمل uh, انٹرپٹ جو ہم رن کرتے ہیں ان کا یہ گیٹ ڈسکرپٹر بنتا ہے اور اس کی جو سسٹم کی بٹ ہوتی ہے یہ زیرو ہوتی ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ سسٹم ڈسکرپٹر ہے یہ یوزر ٹائپ کا ڈسکرپٹر نہیں ہے اس کے بعد اس کی اگلی دو بٹیں ہیں جو کہ اس کا ڈسکرپٹر پریولیج لیول بتا رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد پی کی بٹ ہے جو کہ اس کے پرزینٹ اور ایبسنٹ کے اسٹیٹس کو بتا رہی ہوتی ہے تو یہ بیسکلی نارمل uh, ڈسکرپٹرز جو آپ نے ابھی تک دیکھے ہیں ان ڈسکرپٹرز سے نسبت سمپل ڈسکرپٹر ہوتا ہے انٹرپ گیٹ کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ فیلڈز جو ہیں وہ نہیں ہے ہمارے پاس کم فیلڈز ہیں اور ان کی معنی جو ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر ہے اب یہ جو ڈسکرپٹر ہے اسے ہمیں پریکٹیکلی استعمال کرنا ہے uh, اس کے لیے جو سیمپل پروگرام ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے وہ وہی ہم نے لیے ہیں جو ہمارے ریئل ٹائم انٹرپٹ ہیں انٹ زیرو ایٹ اور انٹ زیرو نائن یعنی جو ہمارا ٹائمر کا انٹرپٹ ہے اور جو ہمارا کی بورڈ کا انٹرپٹ ہے ان دو کی انٹرپ سروس روٹین ہم نے لکھی ہے اور ان دو کی بنیادی طور پر جو کہہ لیجیے کہ جو انٹرپ ڈسکرپٹرز ہیں وہ ہم نے ڈیفائن کیے ہیں یہ انٹرپ ڈسکرپٹرز بنانے کے بعد ویسے ہی بالکل آپریشن اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کہ نارمل ہمارے انٹرپ سرویس روٹینز کا تھا بالکل وہی چیز ہے لیکن اب یہ جو ہے یہ تھری ایٹی سکس کے کانٹیکسٹ کے اندر ہم آ ہیں تو اس کا پروگرام جو ہے وہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں پہ اس کی ہم ایکسپلینیشن آپ کو دیں گے ہر ایک اسٹیپ کے اوپر کہ وہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی uh, سادہ ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا کام ہمیں نہیں کرنا تھا تو یعنی اس طرح سمجھیے کہ اسکرین کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے اوپر جو ٹائمر روٹین ہے وہ ایک کیریکٹر کو انکریمنٹ کر کے بس اسے چھاپتی جا رہی ہے وہ عجیب عجیب قسم کے وہاں پہ کیریکٹر آتے جائیں گے جو کہ صرف یہ انڈیکیٹ کر رہے کہ ٹائمر کی سروس روٹین جو ہے وہ چل رہی ہے آ, اگر آپ اس میں خود کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اپنے مرضی سے اس کے اندر جو چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہماری بالکل شروع کی جو انٹ زیرو نائن کی جو انٹرپٹ روٹین ہم نے بتائی تھی جس میں سکین کوڈ ہم نے آپ کو پرنٹ کر کے دکھایا تھا تو وہی سکین کوڈ جو ہے وہ ہم اسکرین کی رائٹ ہینڈ سائڈ پر پرنٹ کریں گے تو ان دونوں کے آپریشن سے آپ کو یہ پتا لگ جائے گا کہ یعنی آپ کو اس بات پہ یقین آ جائے گا کہ جو ہم نے پروگرام لکھا تھا وہ پروگرام چل رہا ہے تو اس کو انڈیویجلی جس چیز پہ ہمیں کانسنٹریٹ آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ انٹرپ ٹیبل جو ہے وہ کس طریقے سے بنایا ہے یہ بیسکلی جو نارمل فارمیشن جو ہے وہ تو آپ پروگرامز کی ابھی تک کچھ سمجھ ہی گئے ہوں گے جو ہمارے پروٹیکٹڈ موڈ کے پروگرامز ہیں تو ان میں جیسے ہم جی ڈی ٹی وغیرہ بناتے ہیں جی ڈی ٹی رجسٹر بناتے ہیں ٹھیک ہے اس یہ تو اوپر والا حصہ جو ہے وہ ہمارا وہ کانسٹنٹ چلا رہا ہے اس کے بعد جو نئی چیز ہم نے اس میں ایڈ کی ہے وہ ہمارا انٹر ڈسکرپٹر ٹیبل اور انٹر ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر ٹھیک ہے جس طریقے سے کہ ہمارا گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل اور گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمارا انٹر ڈسکرپٹر ٹیبل اور انٹر ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اسی طریقے سے 48 بٹ کا رجسٹر ہوتا ہے جس طریقے سے کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کا رجسٹر ہوتا ہے IDT یعنی انٹر ڈسکرپٹر ٹیبل اور گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ ڈسکرپٹر کی ٹائپس کا جو فرق اپنی جگہ پر موجود ہے وہ تو ہے ہی اس کے علاوہ جو ایک فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر نل ڈسکرپٹر نہیں ہوتا جو کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر ہوتا ہے تو اس میں نارملی انٹ زیرو سے ہم اسی طریقے سے کاؤنٹ کرتے ہیں جس طریقے سے کہ ہم نارمل جو ہے پروگرامس کے اندر نارمل جو ہمارا آئی ڈی ٹی یہ انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل آئی جس طریقے سے کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ زیرو سے انٹرپس کو کاؤنٹ کرتا ہے اسی طریقے سے آئی ڈی ٹیبرو سے انٹرپس کو کاؤنٹ کرتا ہے اب یہاں پر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ان دو انٹرپٹس کے علاوہ جو کہ میں نے آپ سے بتایا کہ انٹرپٹ زیرو ایٹ اور انٹرپٹ زیرو نائن ان دو کے علاوہ باقی تمام انٹرپٹس جو ہیں وہ میں ہینڈل نہیں کر رہا لیکن اس کے میں نے جو اس کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ اختیار کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی روٹین لکھی ہے ان ہینڈلڈ یعنی انٹرپٹ کی ان ہینڈلڈ کی روٹین جو ہے وہ سوائے آئی ریٹ کے اور کچھ نہیں کرتی یعنی یہاں پہ آئے گا تو صرف آئی ریٹ ہوگا یہاں سے تو جو کہ میں ہینڈل نہیں کر رہا جو کہ میرے انٹرسٹ کی انٹرپٹ روٹینز نہیں ہیں ان روٹینز کو میں نے انہینڈلڈ جو ہمارا پروسیجر ہے جو ہمارا انٹر سروس روٹین ہے اس کے اوپر پوائنٹ کر دیا ہے تو زیرو سے لے کر کے سیون تک یعنی یہ جو آٹھ انٹریز ہیں ہماری انیشل ان کو چونکہ میں ہینڈل نہیں کر رہا اس لیے میں نے اس کو جو آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے یہ ٹائمس کے ڈائریکٹو سے ٹائمس کے ڈائریکٹو سے ایک چیز میں نے بنائی ہے یہ جو میں لکھا ہوا ہے ٹائمز ایٹ ڈی ڈبلو انہینڈلڈ زیرو ای زیرو زیرو اور زیرو ایکس زیرو ہے یہ سمجھیے کہ ایک کمبینیشن ہے یہ ورڈ کا چار ورڈ کا کامبنیشن یعنی آٹھ بائٹس کا جو کہ ایک ڈسکرپٹر کا سائز ہوتا ہے چار ورڈ کا چار کا جو ہے یہ ریپیٹ ہو جائے گا آٹھ دفعہ ٹھیک ہے یہ ٹائمز ایٹ یہاں پر یہ کام کر رہا ہے تو یہ, یہ پوری لائن جو ہے یہ آٹھ دفعہ ریپیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہماری جو اینٹری آتی ہے یعنی پہلے زیرو سے لے کے سیون تک اب اگر اس کو آپ فارمیشن وہی دے کر کے دیکھیں گے جو کہ بیسکلی ہمارے ڈسکرپٹر ٹیبل کی ہے یہ بات میں اب آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو ارینج کریں اپنے ڈسکرپٹر ٹیبل کے حساب سے اور یہ دیکھیں کہ مختلف بٹس جو ہیں ان کی کیا پوزیشن بنتی ہے تو اس میں چونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جس کی پہلی انٹری ہے وہ جو ہے وہ دے گی آپ کو زیرو سے لے کے ففٹین تک جو ہمارا آفسیٹ ہے وہ آفسیٹ اس کے اندر آئے گا یعنی اگر سمپلی ڈسکرپٹر کو آپ دیکھیں تو جو اس کی پہلی پندرہ بٹیں پہلا ورڈ جو بنتا ہے وہ آف سیٹ کا بنتا ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پروگرام ہم لکھ رہے ہیں یہ پہلے ون میگا بائٹ کے اندر آئے گا لہٰذا آفسیٹ کی جو پہلی پندرہ بٹے ہیں وہی وہ ہمارے لیے ریلیونٹ ہیں اس سے زیادہ ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے تو یہ بناتے ہوئے ڈسکرپٹر کو اس جگہ پہ بناتے ہوئے ہم نے اس کے اندر یہ چیز ڈائریکٹلی کوڈ ہی کر دی تو انہینڈلڈ کا جو آفسیٹ ایڈریس ہے وہ بیسیکلی آ جائے گا اس جگہ پر جو پہلی 15 بٹیں ہیں وہاں پر اور اسی طریقے سے یہ آٹھ جو ہے ریپیٹ کر کے زیرو سے سیون تک اس کے بعد جو آٹھویں ہیں جو انٹ زیرو ایٹ کو کورسپونڈ کرتی ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آفسیٹ جو ڈالا ہوا ہے وہ ڈالا ہوا ہے ٹائمر روٹین کا اور اس کے باقی پیرامیٹرز جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں جس طرح کے اوپر ہمارے پیرامیٹرز آ رہے ہیں آ اس کے بعد فوراً بعد جو ہے ہمارا کی بورڈ کا جو آفسیٹ ہے وہ پڑا ہوا ہے باقی پیرامیٹرز اس کے اسی طریقے سے ہیں اس کے بعد سوائے ان دو انٹرپٹس کے چونکہ اس پورے ویکٹر ٹیبل میں یا انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل میں میں کوئی اور انٹرپٹ جو ہے فی الحال ہینڈل نہیں کر رہا ہوں اس لیے جو بقیہ میرے پاس جگہ بچ گئی ہے وہ ٹائمس 246۔ DW unhandled اور باقی پیرامیٹر اسی طریقے سے تو یہ پورا کا پورا ڈسکرپٹل جو ہے انٹر ڈسکرپٹل وہ اس طریقے سے فارم ہو جائے گا اس کے نیچے یہ ہمارا IDT reg ہے ٹھیک اس کی فارمیشن بالکل ویسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا جی ڈی کی طرح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک ورڈ ہوگا جو کہ بتائے گا کہ ہمارے انٹر ڈسکرپٹ ٹیبل کی ورتھ کتنی ہے بائٹس میں جو کہ ہمارے انٹر ڈسکرپٹل کی ورتھ آپ نکال لیجیے آٹھ بائٹ پر ہمارے ڈسکرپٹر کے خرچ ہوتے ہیں اور ٹوٹل دو سو چھپن ہمارے پاس انٹریز ہیں تو یہ ہیکسا ڈسمبر میں سیون ایف ایف بنتا ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ بٹ ڈائریکٹلی ڈالی ہوئی ہے اس کے بعد یہ اس کے فوراً بعد یہ فورٹی ایٹ بٹ کا اسی طرح رجسٹر ہوتا ہے تو بتیس بٹ کا ایک آف سیٹ ہوتا ہے جو کہ فزیکل میموری لوکیشن میں فزیکل میموری کی ٹرمز میں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈسکرپٹر ٹیبل کہاں پر لوکیٹڈ ہے تو وہ دو چیزیں آئیڈینٹیکلی اسی طرح ہیں جس طریقے سے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل میں ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارا نیچے پروگرام ہے اس پروگرام کے لیے ہم نے اپنا ایک لوکل سٹیک بھی بنایا ہوا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ دو سو چھپن ڈبل ورڈ کا ہم نے سٹیک بنایا ہے اس کے بعد جب ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے سٹارٹ سے تو وہ اے ٹوئنٹی جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے ٹوئنٹی کو ہم انیبل کرتے ہیں وہ ٹریڈیشنلی انیبل کرتے ہیں ریئل موڈ کے اندر اور اگر انیبل نہیں کریں گے تو بعض مسائل پیدا ہوں گے اس کے بعد ہم اپنے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو فارم کر رہے ہیں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر مختلف جو ہماری انٹریز ہیں وہ ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں یہ کوڈ جو ہے یہ آپ پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں جتنے بھی ہمارے پروٹیکٹڈ موڈ کے پروگرامز تھے ان کے اندر یہ کوڈ ہم نے دیکھا ہوا ہے اچھا اس میں ایک چیز جو آپ کو ذہن میں لانی چاہیے وہ یہ کہ ہمارا جو کوڈ سلیکٹر ہے ٹھیک ہے اس کی ویلیو بنتی ہے ایٹ ٹھیک ہے اور یہ یہ کیلکولیشن سے جو ہم نے پہلے کی ہوئی ہیں وہی ہم نے آ, رکھی ہوئی ہیں تو کوڈ سلیکٹر کی جو ویلیو ایٹ ہے یہ ویلیو فکسڈ پڑی ہوئی ہے آئی ڈی ٹی کے اندر جو سلیکٹر لوکیشن ہے ٹھیک ہے اس لوکیشن کے اوپر یہ زیرو زیرو زیرو ایٹ جو ہے یہ ہم نے فکس کر کے ڈالا ہوا ہے یہاں پر آ, تو وہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل فارم کرنے کے بعد ہم اس کو گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کے اندر جب ہم اس کی ساری کیلکولیشن مکمل کر لیتے ہیں تو ہم گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کے اندر اسے لوڈ کر دیتے ہیں ایل جی ڈی ٹی کے انسٹرکشن کے ساتھ اس کے بعد ہم آئی ڈی ٹی کو فارم کرتے ہیں آئی ڈی ٹی ریگ کو ٹھیک ہے وہاں پر ہمیں اس کا جو ہم نے جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر کہ ہمیں آئی ڈی ٹی کی فزیکل بیس جو ہے اس کو ڈالنا تھا تو وہ فزیکل بیس کو ہم نے یہاں پہ کیلکولیٹ کیا اور اس کو آئی ڈی ٹی ریگ پلس ٹو لوکیشن جو کہ ہمارے ڈبل ورڈ کی ایکچول لوکیشن بنتی ہے اس کے اندر ہم نے اسے ڈال دیا اس کے بعد ہمیں جو ہمارا رجسٹر ہے اسے لوڈ کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس انسٹرکشن ایل آئی ڈی ٹی کی اسی طریقے سے جیسے ہمارے پاس ایل جی ڈی ٹی کی انسٹرکشن تھی اسی طریقے سے ہمارے پاس ایل آئی ڈی ٹی کی انسٹرکشن ہے لیکن اس انسٹرکشن کو ریل موڈ میں ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے ایک اہم چیز جو جاننے والی ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے ہمیں انٹرفٹس کو ڈسیبل کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے جب ہم انٹرپٹس کو ڈسیبل کر دیں گے تب ہم ایل آئی ڈی ٹی کی انسٹرکشن استعمال کریں گے آ, اس کی وجہ اگر یعنی تھوڑا سا میں آگے کچھ ایک چیز ڈسکس کرنے والا ہوں اس کے اندر ذرا میں آپ کو بتا دوں گا شاید میں اس کی ڈیٹیل میں نہ جاؤں آپ یہی سمجھیے کہ جب ہم انٹرپ ڈسکرپٹل رجسٹر کو لوڈ کر رہے ہوں تو اس وقت انٹرپٹ کو ڈسبل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ یہ لوڈنگ جو ہے یہ ریل موڈ میں ہم کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر ہم اس کو جو ہے وہ ڈسیبل کر دیں اس کے بعد نارمل وہی سی آر زیرو کے ذریعے ہم نے پروٹیکٹڈ انیبل کی بٹ کو ون کر دیا ہے اور اس کے بعد ہمارا وہ سمپل جو جمپ تھا وہ اپنی جگہ پہ ہے ٹو فلیش دی کوڈ لوکیشن یہ کوڈ سیگمنٹ اور اس کے اندر ویلیو نئی ڈالنے کے لیے وہ ایک لانگ جمپ ہم نے لگائی ہے آ, اس کے بعد جو انیشلائزیشن ہماری نارمل طریقے سے جو ہوتی ہے تمام ڈی ایس ای ایس ایف ایس جی ایس ایس ایس ان تمام کی ان تمام کو ہم نے ایک ہی سلیکٹر کے اوپر جو ہمارا زیرو ایکس ون زیرو ڈیٹا کا سلیکٹر جو ہم نے بنایا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہم نے اسے لوڈ کر دیا اس کے بعد جو ایک کام ہم نے کیا ہے وہ یہ کہ ریل ٹائم ابھی تمام انٹر جو ہیں وہ آف ہیں جتنی ہماری ریل ٹائم انٹر انٹر کنٹرولر کے تھرو آ رہی ہیں ان سب کو ہم نے ڈیسیبل کر دیا سوائے ان دو کے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقی سب ہم نے انہینڈل کر دی ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ماسک ہم نے استعمال کیا ہے زیرو ایکس ایف سی اس ماسک کے اندر صرف دو انٹرپٹس جو ہیں وہ ہماری انیبلڈ ہیں انٹ زیرو ایٹ اور انٹ زیرو نائن اور باقی تمام انٹرپٹس ہم نے فی الحال جو ہیں وہ ڈیسیبل کر دی ہیں اور یہ ہم نے انٹرپٹ کنٹرولر کے اندر انٹرپٹ کنٹرولر کے کنٹرول رجسٹر میں لوڈ کر دیا تاکہ کوئی اور انٹرپٹ ادر دین دیز ٹو جو کہ ہم نے ہینڈل کی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور انٹرپٹ نہ آئے اگر آپ اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیں تو آپ اپنی ہر ایک روٹین کی انٹرپٹ سروس روٹین لکھ کر کے ہر ایک انٹرپٹ کی انٹرپ سروس روٹین لکھ کے چاہے آپ بہت چھوٹی سی لکھیں ٹھیک ہے اسے آپ لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو بہت مینڈیٹری لیول کے اوپر ہینڈل بھی کر سکتے ہیں یہ دو کام کرنے کے بعد تب میں نے انٹرپٹس کو انیبل کیا ہے کیونکہ اب میری پوری فیلڈ پورا پکچر جو ہے وہ سیٹ ہے یہاں انٹرپس انیبل کرنے کے بعد یہ نیچے جو جمپ ڈالر کا آپ انسٹرکشن دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ اس کو ایک اینڈ لوپ کے اندر فٹ کر دے گا یہ جمپ کی انسٹرکشن پر ہی جمپ لگ رہی ہے لہٰذا یہ ایک اینڈ انسٹرکشن کے اندر جو ہے وہ پھنس جائے گا جو ہماری ٹائمر کی روٹین ہے وہ ایکس رجسٹر کو سیو کر کے ایک جو بائٹ لوکیشن بنتی ہے میری کریکٹر کی ڈائریکٹ ویڈیو ریم میں اس کو انٹرپٹ کر رہا ہے اس کو انکریمنٹ کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا ہے یعنی ڈائریکٹلی اس کریکٹر کو میں انکریمنٹ کیے جا رہا ہوں تو وہاں پہ آپ مختلف شیپس جو ہیں اس انٹرپٹ کے نتیجے میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ تیزی سے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے باقی ہمارا جو کوڈ ہے وہ موویلو ایکس ٹوینٹی اور آؤٹ ٹوینٹی کوما ایل یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں جو کہ ریئل ٹائم انٹرپٹ کی ہینڈلنگ میں ہم مال کرتے ہیں جو کی بورڈ کی انٹرپٹ ہے وہ جنرلی وہی چیز ہے جو کہ ہم نے آپ کو پہلے کر کے دکھائی تھی جس سے ہم اسکین کوڈ پڑھ کے آپ کو اسکرین کے اوپر لکھ کر کے دکھا رہے تھے اس کا تھوڑا سا جو لاجک ہے وہ اس کو بیسیکلی اسکین کوڈ کو اس کے اکوینٹ ایس کی نمبر کے اندر کنورٹ کرنے کی روٹین ہے جو کہ بنیادی طور پہ اس کو دیکھ کر کے کہ وہ یعنی نمبر نومیرک ہے یا وہ نان نمیرک ہے یعنی ایکسا ڈیسیمل کے پوائنٹ آف سے ٹھیک ہے اس کا لاجک ہے کہ جو اس کو کنورٹ کے کیریکٹر موڈ میں اور وہ اسکرین کی ایک فکس نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے اس فکس لوکیشن پہ بی سی اور B809E ان دو لوکیشن کے اوپر وہ اس کو پرنٹ کر دیتا ہے باقی اس کا کام نیچے وہی ہے جو کہ آپ نے جنرلی ریال ٹائم انٹرپس کے اندر دیکھا ہے اب اگر ہم اس پروگرام کو کمپائل کر کے چلا رہے تو پھر اس کا جو ریزلٹ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یعنی آپ کی سکرین کے جو لیفٹ ہے۔ لیفٹ موسٹ سائڈ ہے اس کے اوپر ایک, ایک, ایک کچھ کیریکٹر تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ جو ٹائمر انٹرپٹ کے ساتھ جو انکریمنٹ کی روٹین جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی وہ ڈائریکٹلی اس کے کیریکٹر کو چونکہ انکریمنٹ کر رہی ہے بائٹ موڈ میں اس لیے آپ کو یہاں پر وہ چیز نظر آ رہی ہے اگر میں کی پرس کروں تو آپ کو رائٹ right سائڈ کے اوپر اسکیپ کی, کی پریس کروں گا تو زیرو ون اور اسی طرح سے ہر کی کا اگر دباؤں گا تو زیرو کے ساتھ اور چھوڑوں گا تو ایٹی ون کے ساتھ یعنی اس کی لاسٹ بٹ جو ہے وہ سیٹ ہو کر کے آئے گی یہ بالکل اسی طریقے سے فنکشن کر رہا ہے جس طریقے سے ہماری پہلی روٹینز جو ہیں وہ فنکشن کر رہی تھی ایک دو کیز اگر میں اور آپ کو دبا کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے پراپر سکین کوڈز جو ہیں وہ ہمارے سامنے اسی طریقے سے آ رہے ہیں جس طریقے سے ہماری پچھلی کے اندر ہمیں نظر آ رہے تھے تو یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھا کہ انٹرپٹ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر کس طریقے سے استعمال ہوتی ہے آ, میرا خیال یہ ہے کہ جو پریپریٹری اسٹیپس ہیں یعنی وہ جو انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل کو بنانے والے اسٹیپس ہیں ان کے علاوہ نارمل انٹرپس ہماری آئی وی ٹی اور ہماری آئی ڈی ٹی کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے صرف تیاری کرنے کا جو مسئلہ ہے بس وہ اپنی جگہ پر ہے اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر کہ جس کو کہ ہم بہت زیادہ کوئی ٹکنیکل چیز قرار دیں صرف سمجھنے کی بات ہے تھوڑی سی کنسنٹریشن کرنے کی بات ہے تو ڈیٹ ویری سمپل اس پوائنٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے میں سے اکثر جو ہے ان کے ذہن میں ایک سوال ضرور آنا چاہیے وہ خاصا باریک سا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب ہم پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر جاتے ہیں تو پروٹیکٹڈ موڈ آن ہونے کے بعد ہمارے جو سلیکٹرز ہیں ان کی انٹرپرٹیشن تبدیل ہو جاتی ہے تو سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جبکہ ہم وہ جمپ والے انسٹرکشن جمپ فار کی انسٹرکشن جو ہم ایگزیکٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے وہ انسٹرکشن کیسے ایگزیکیوٹ ہو گئی کیونکہ سی ایس کے اندر اس وقت تو کوئی خاصی بڑی ویلیو ہوگی نا ریئل موڈ میں خاصی بڑی چیز جو ہے وہ سی ایس رجسٹر کے اندر پڑی ہوگی جو بھی ہمارا ریئل موڈ کے اندر جو سیگمنٹ ایڈریس بنتا ہے سیگمنٹ ویلیو جو بنتی ہے وہ ہوگی سی ایس رجسٹر میں تو جب ہم نے پروٹیکٹڈ اینیبل کی بٹ کو 1 سیٹ کر دیا تو ابیوسلی سی ایس رجسٹر کی انٹرپریٹیشن تو تبدیل ہو گئی ٹھیک ہے کیونکہ پروٹیکٹڈ موڈ آن ہو گیا ہے تو اب یہ جمپ جو ہے یعنی یہ سیگمنٹ اف سیٹ پیر جو کہ اس پارٹیکولر جمپ انسٹرکشن کا ہے جو فار جمپ ہے جس میں کہ اصل میں سلیکٹر کے اندر نئی ویلیو جو ہے وہ لوڈ کرنی تھی بذات خود یہ ایک انسٹرکشن جو ہے یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہو گئی کیونکہ اگر اس کی انٹرپریٹیشن تبدیل ہو گئی ہے تو پھر تو اس کے اندر تو یہ فارمیشن بنتی ہی نہیں ہے ایک سوال تو یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اس کو لوڈ کریں گے تو اس کے بعد جتنی بھی اس کی بیس اور یہ تمام چیزوں کی کیلکولیشن ہے جب بھی ہم اس پرٹیکولر چیز کو ایکسس کریں گے تو وہ ڈسکرپٹر جو ہے وہ ڈسکرپٹر سے اس کی بیس ویلیو آئے گی ڈسکرپٹر سے اس کی لمٹ آئے گی اور یہ تمام چیزیں آ کر کے اور وہ ایڈ ہو کر کے فارمیشن بنا کر کے اپنا فزیکل جو ایڈریس ہے وہ جنریٹ کریں گے اور اس کے تھرو جو ہے ہم اسے ایکسس کریں گے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا یعنی جو سامنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر میموری ایکسس جو میموری ایکسس ہم کریں چاہے ہم کوڈ کا میموری ایکسس کریں چاہے ہم ڈیٹا کا کریں چاہے ہم سٹیک کا کریں کوئی بھی میموری ایکسس کرنے کے پہلے ایک میموری ایکسس اس کے اوپر مینڈیٹری ایڈ ہو جائے گا جو کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کا ہوگا یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں. یعنی چونکہ سلیکٹر جو ہے تو وہ تو گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل میں پڑا ہوا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی بیس کیا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی لمٹ کیا ہے وہاں پر اس کی پوری فارمیشن لکھی ہوئی ہے کہ وہ کنفارمنگ uh, ہے نان کنفارمنگ ہے پرزینٹ یہ وہ تمام چیزیں وہ سب کچھ تو وہاں لکھا ہوا ہے تو جب بھی ہم کوئی ایکسس اس پرٹیکولر میموری لوکیشن پہ اس پرٹیکولر سلیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے کریں گے سلیکٹر میں تو صرف نمبر ہے اور گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل بجاتے خود میموری میں پڑا ہوا ہے مین میموری کے ہوا ہے. تو ہر میموری ایکسس کے لیے چاہے وہ ڈیٹا کے لیے ہو چاہے وہ کوڈ فیچ کے لیے ہو ایک ایڈیشنل میموری ایکسس جو ہے وہ ہمیں ڈالنا پڑے گا اس کے اوپر کیونکہ ہمیں وہ آٹھ بائٹس پہلے ریڈ کرنی ہے اس کے بعد پھر وہ سارا بیس کا کیلکولیشن ہم کریں گے یہ سارا کچھ کریں گے تو اس طریقے سے تو یہ انتہائی انفیشئنٹ اور ایک انتہائی نان پریکٹیکل قسم کا سسٹم بنے گا کیونکہ جس میں صرف سسٹم کو چلانے کے لیے اتنا زیادہ میمری کا میموری ایکسیز کا اوور ہیڈ جو ہے وہ ہمیں سسٹم کے اوپر ڈالنا پڑے گا اور اگر آپ تھوڑا بہت خیر وہ آرکیٹیکچر کے اندر شاید آپ جا کر کے پڑھیں جو آپ کا ایڈوانس آرکیٹیکچر ہے کہ آج کل پروسیسرس کے اندر جو باٹل نک ہے وہ پروسیسرس کی اسپیڈ نہیں ہے وہ میمری کی سپیڈ ہے تو اگر اس پروسیسر کے اوپر اس سسٹم کے اوپر میں نے یہ دو تین گنا زیادہ کا اوورہڈ جو ہے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو ایکسس کرنے کا جو کہ مین میموری میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اوور ہیڈ اگر ہم نے اور ڈال دیا اس کے اوپر تو یہ تھرو پٹ جو ہے ہمارے پروسیسر کی یہ تو ختم ہو کر کے رہ جائے گی یہ تو چار گنا زیادہ اوور ہیڈ جو ہے وہ اس کے اوپر آ جائے گا صرف میموری مینجمنٹ کا تو یہ اچھی مطلب ہم میموری مینجمنٹ کریں گے کہ ہم اپنے پروسیسر کا جو ہے وہ تقریباً بیڑا ہی رکھ کر دیں گے اس سپیڈ کے ساتھ تو وہ چاہے دو اشریا چار کا ہو چاہے جتنی مرضی کا ہو ٹھیک ہے نا وہ تو کوڈ فچ میں ہی جو ہے اس کو اتنا وقت لگ جائے گا اتنا ٹائم لگ جائے گا اس کیلکولیشن میں یہ جو ہمارے ڈسکرپٹر ٹیبل کی فارمیشن ہے اس کیلکولیشن میں ہی اس کو اتنا کیونکہ اسے جا کے وہاں سے ریڈ کرنا ہے اس کو ایڈ کرنا ہے یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ہی وہ فزیکل ایڈریس جو ہے اس کو جنریٹ کر سکتا ہے تو آبویس بات یہ ہے کہ ڈیزائنرز نے اس طرح نہیں کیا ہوگا اصل میں انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ ایک ریفرنس ٹیبل تو ہے جو گلوبل ہر دفعہ ایکسس نہیں ہوتا وہ صرف ایک دفعہ ایکسس ہوتا ہے جب ہم کسی سلیکٹر کو کسی نمبر سے لوڈ کرتے ہیں بس اس وقت وہ ایکسس ہوتا ہے اس وقت جا کر کے ہم جو ہے وہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل سے جو یہ تمام ویلیوز ہماری یہ بٹوں کی پروٹیکشن کی بیس ایڈریس لمٹ یہ وہ سب کچھ ایک دفعہ ہم ریڈ کرتے ہیں اس وقت جب ہم سلیکٹر کو لوڈ کرتے ہیں تو اگر میں نے اپنا کوڈ سلیکٹر جو ہے اس کو لوڈ کیا ہے تو ایک دفعہ ایکسس ہوگی گلوبل ڈسکرپٹر رجسٹر کی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی وہاں سے وہ تمام ویلوز جو ہیں وہ ریڈ کرے گا پروسیسر اور اسے لا کر کے اپنے سسٹم کے اندر یعنی پروسیسر کے اندر ایک بہت ہائی سپیڈ میموری ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹر کیش ڈسکرپٹر کیش کے کی اندر وہ اسے رکھ دے گا اس کے بعد سبسیکوئنٹ جتنی ایکس ہیں اس پرٹیکولر سلیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے وہ اب باہر جا کے مین میموری سے نہیں اٹھائیں گی بلکہ اپنی ڈسکرپٹر کیش سے ہی اسے لے کے آئیں گی یہ جو فارمیشن آپ کو بتانا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی سلیکٹر کو لوڈ کیا ٹھیک ہے نا اور لوڈ کرنے کے بعد آپ نے بیک گراؤنڈ میں گلوبل ڈسکرپٹر کو چینج کر دیا تو یہ چینج اس سلیکٹر میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ اصول جو ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اصول یہ ہے کہ جب میں سیگمنٹ سلیکٹر کو لوڈ کروں گا ٹھیک ہے جب میں سیگمنٹ سلیکٹر میں کوئی ویلیو ڈالوں گا تب ہی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل جو ہے وہ ایکسس ہوگا اور وہاں سے کوئی ویلو جو ہے وہ آئے گی میرے پاس کیش کے اندر جب ایک دفعہ وہ کیش میں آ گئی تو اب یہ چینج نہیں ہوگی چاہے پیچھے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل چینج ہو جائے ٹھیک ہے یہ بات بہت سمجھنے والی بات ہے اس پہ غور کرنے والی اس کو اس کو بہت آپ نظر میں رکھنا ہے کہ چاہے پیچھے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل تبدیل ہو جائے یہ ویلیو جو کیش میں پڑی ہوئی ہے یہ ویلیو تبدیل نہیں ہوگی اور پروسیسر اصل میں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی ویلیوز کو استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کی جو ڈسکرپٹر کیش ہے جو کہ پروسیسر کے اندر ہے اس کو استعمال کرتا ہے ہر جو ہمارا سلیکٹر ہے نا یعنی کوڈ سلیکٹر ڈیٹا سلیکٹر جتنے سلیکٹر رجسٹر ہمارے پاس ہیں ہر سلیکٹرجسٹر کے ساتھ ایک کیش ایسوسیڈ ہے جب ہم اس سلیکٹر ریجسٹر کو لوڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کے اندر جو ہے وہ کیش جو ہے وہ گلوبل ٹیبل سے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ کیش میں ایک دفعہ لے آئے گا اور اس کے بعد فردر ریفرنس کے لیے وہ کیش کو استعمال کرے گا اس میں اصل چیز جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یہ کہ اگر میں پیچھے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو تبدیل کر تو پروسیسر کو کوئی فرق پڑے گا فرق اس وقت پڑے گا جب میں سیگمنٹ سلیکٹر کو تبدیل کروں گا اور جب میں سیگمنٹ سلیکٹر کو تبدیل کروں گا تو وہ دوبارہ جا کر کے اس کو کیش سے یعنی گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل سے اٹھا کے لائے گا اور اس کے اندر وہ کاپی کرے گا یہاں پر جو اصل چیز ہے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے شاید یہ ایک شوق نہ ہو ٹھیک ہے آپ میں سے کئی کوئی کچھ لوگ چیخ نہ ماریں ٹھیک ہے کہ ریل موڈ میں بھی یہی چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے ریل موڈ میں کوئی نئے سلیکٹر نہیں آئے ہوتے کوئی ایسی چیز نہیں آئے ہوتی اصل میں ڈسکرپٹر کیش ہی ہوتی ہے یعنی ایک طرح سے اگر میں یہ بات کہوں تو ریئل موڈ میں بھی اصل میں پروٹیکٹڈ موڈ کا آرکیٹیکچر ہی کام کر رہا ہوتا ہے صرف اس کے اوپر کچھ باؤنڈز آ جاتی ہیں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں صرف وہ یہ کہ جب بھی ہم ریل موڈ میں ہوں اور ہم کسی اپنے سیگمنٹ رجسٹر کو لوڈ کریں تو ایک قانون کے تحت کیش کے اندر اس کی فزیکل میموری جو ہے آٹومیٹکلی کیلکولیٹ ہو کے چلی جاتی ہے اب ریل موڈ میں وہ ڈسکرپٹر ٹیبل کو ایکسس نہیں کرتا یہ بس اتنا فرق ہے کیش وہی کام کر رہی ہوتی ہے وہی ڈسکرپٹر اسی طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے ریل موڈ میں فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ وہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو جا کر کے ایکسس نہیں کرتا بلکہ وہ ایک خاص اصول کے تحت اس کی بیس اور اس کی لیمٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے اس کے اندر خود بخود ڈال لیتا ہے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی بیس جو ہے جو بھی ویلیو سی ایس ریجسٹر کے اندر ہے اس کو سولہ سے ضرب دے کے اس کی بیس جو ہے وہ ڈسکرپٹر کیش کے اندر یہ ویلیو جو ہے وہ ڈال لیتا ہے۔ اور اس کی لیمٹ فکس کر دیتا ہے سکسٹی فور پر ٹھیک ہے؟ بائٹ گرینولر کر دیتا ہے اسے ریڈ رائٹ دونوں اس کی آن کر دیتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیش اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہے جس طریقے سے کہ یہ پروٹیکٹڈ موڈ میں کام کرے گی بالکل اسی طریقے سے یہ ریل موڈ میں کام کرے گی صرف پروٹیکٹڈ موڈ اور ریئل موڈ میں مطلب اگر میں اس طریقے سے بات کروں تو دو فرق ہوں گے ایک فرق جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو استعمال نہیں کرے گا بلکہ فکسڈ ویلیوز ڈالے گا جو بیس ہے اس کے اندر اس کا قانون فکسٹ ہے کہ وہ سولہ سے زرب دے کے جو بھی ویلیو آئے گی اسے ڈال دے گا جو باقی چیزیں ہیں ان کے اندر فکسڈ ویلیوز جو ہیں وہ وہ ڈال دے گا اور بس دوسری چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں اگر میں جاؤں گا اور لمٹ کو ایکسیڈ کروں گا تو ایکسپشن آئے گی ریل موڈ کے اندر ایکسپشن کوئی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا یعنی ایکسپشن کا میکینزم جو ہے وہ ریئل موڈ میں سوئچ آف ہو جائے گا یہ جو میموری ریلیٹڈ یہ تمام لمٹ وغیرہ اور ریڈ رائٹ کی اور یہ وہ سب کچھ جو ہے یہ پورا کا پورا یونٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا اسے ہم کاٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور دوسرا یہ کہ گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کو وہ استعمال نہیں کرے گا بلکہ وہ فکسڈ ویلوز جو ہے اس کے اندر ڈال دے گا ادروائز باقی تمام کے تمام آپریشنس کے اندر اصل میں پروسیسر جو ہے وہ ڈسکرپٹر کیش ہی کو استعمال کر رہا ہوگا یہ کانسیپٹ جو ہے اس جگہ پہ ایک تو ریلیونٹ اور دوسرے یہ کہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر کوئی چیز تبدیل کی ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں کس طریقے سے وہ چینج جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی آپ کے آپریشن میں کیونکہ اگر آپ نے اسے تبدیل کر دیا اور اس کے ریلیٹو سلیکٹر کو تبدیل نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ چینج آپ کی جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہوگی آپ اس میں ڈبنگ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگائیں گے جب جا کر کے کہ کہیں آپ کو ڈاکومنٹیشن کے اندر یہ پتا لگے گا کہ ایسا نہیں ہوتا تو اس لیے ایک تو یہ چیز ہے دوسری یہ کہ اس پرٹیکولر چیز کو یہ جو یہ جو ڈسکرپٹر کیش کا کانسیپٹ ہے کہ ریل موڈ کے اندر بھی وہی ڈسکرپٹر کیش کام کر رہی ہوتی ہے اس کو کئی طریقوں سے ایسے طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے جن طریقوں سے کہ آپ ریل موڈ میں رہتے ہوئے پروٹیکٹڈ موڈ کی بعض بڑی اچھی جو جو خاصیتیں ہیں خاص طور پہ بڑی میموری ایکسس کرنے والی ان کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں یہ اس طریقے سے ڈاکومنٹڈ بات شاید نہ ہو پروسیسر کے پوائنٹ آف سے لیکن یہ استعمال ہو جاتی ہے کیونکہ اصول اگر آپ فالو کریں گے کہ جو ڈسکرپٹر کیش کے اندر ویلو ہے یہ اس وقت چینج ہوگی جب سلیکٹر لوڈ ہوگا یہ رول پروٹیکٹڈ موڈ میں بھی ویلڈ ہے اور یہ رول ریئل موڈ میں بھی ویلڈ ہے تو اگر کچھ ہم اس طریقے کی حرکت کریں کہ پروٹیکٹڈ موڈ میں جائیں کچھ چکر کر کے اس کو ون ایم بی سے آگے اپوائنٹ کرا دیں پھر ریئل میں واپس آ جائیں اب اس سلیکٹر کو اس کی ویلیو نہ تبدیل کریں اور اس میموری کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ اسے ایکسس ہونا چاہیے اسی سے ملتی جلتی سچویشن جو ہے نا وہ ہماری انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل کی بھی ہے جو انٹرپ ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر ویلیو ہوتی ہے نا ریل موڈ کے اندر وہ انیشلائز ہوتی ہے زیرو پر اس کا جو بیس آپ نے دیکھا آئی ڈی ٹی کا جو بیس ہے اور جو اس کی لمٹ ہے وہ ریل موڈ کی جو ویلیوز ہیں وہ بس انیشلائز کر دیتا ہے باقی انٹرپٹ کا پورا کا پورا میکینزم جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے جس طریقے سے کہ آپ کا میکینزم کام کر رہا ہوتا ہے پروٹیکٹ موڈ کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ اس صورت میں وہ کیونکہ جیسے ڈسکرپٹ اب پروٹیکٹڈ موڈ ریئل موڈ کے اندر ہمیں اب سیگمنٹ جو ہے ان کی تو کیلکولیشن کے حساب سے چلے گا لہٰذا وہ جو ہمارا ٹیبل زیرو پر لوکیٹڈ ہے وہ یہ ویلیو فزیکلی آئی ڈی ٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے آ, جو جو ہمارا آئی ڈی ٹی ہے آئی ڈی ٹی رجسٹر ہے اس کے اندر یہ ویلیو پڑی ہوئی ہے تب ریل موڈ کے اندر ہمارا جو آئی وی ٹی ہے وہ زیرو پر ہے اسی وجہ سے میں نے کیا تھا کہ انٹر کو ڈسیبل کر کے ہمیں انٹر ٹیبل رجسٹر کو لوڈ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم کو انٹر نہ کریں اور انٹرپ ڈسکرپٹر, ٹیبل انٹرپٹل کو لوڈ کرنے تو ہمارا افیکٹولی آئی وی ٹی شفٹ ہو جائے گا ریئل موڈ میں رہتے ہوئے آئی وی ٹی جو ہے وہ ہمارا شفٹ ہو جائے گا اور وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا اب ہمارے لیچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے ان شاء لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پروٹیکٹڈ موڈ جو ہے وہ ہمارا اختتام کو پہنچا ہے اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ السلام علیکم